یاد کرو جب یوسف نے اپنی باپے سے کہا اے میرے باپ میں نی گیارہ تارے اور سورج اور چاند دیکھے انہیں اپنی لیے سجدہ کرتے دیکھا